اللہ صحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محسوس وصم علیہ باقی تمام سامنے السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر دو سو چھتیس پبلک دو ہے ہمارے آج کے جو کل ہم نے روزانے کی تصویرات ختم ہو گئے غروب آفتاب یعنی سراج غروب ہوتے وقت پڑھنے کی ایک چھوٹی سی دعا تھی اس کا پہلا درس ہو چکا اب یہ اس کا دوسرا درس ہے اس زمین میں وہ دعا جو ہے اب نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ مہاذا اقبال کا اقبال النحار کا و, و حضول الصلوات فاخر ضم بی وطب علیہ القاء الرحیم اللّہ علی محمد وال محمد یہ مبارک دعا اس کا ترجمہ یہ تھا اے پرور پروردگار، یہ غروب آفتاب یہ سورج ڈلنے کا وقت تیری رات کے آمد و آنے کا وقت ہے اور دن کے چلے جانے کا وقت ہے اور تیری نمازوں کے حاضری اور پہنچنے کا وقت ہے پس تو میرے گناہ معاف فرما مجھ پر نگاہ رحمت فرماتے ہوئے میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ ماسلّہ منء المت یہ اس دعا کا ترجمہ تھا ہاں جی اس دعا کے زمین میں تھوڑا توضیع یہ ہے حضران کرامی کہ سورج کے ڈلنے اور رات کی آمد سے ہاں جی گویا جو ہے اللہ کے مقرب بندے نہایت لطف اندوز ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کے انتظار کرتے ہیں اور شدت سے رات کے آمد کا انتظار کرتے ہیں چنانچی مولانیہ علی علیہ السلام کے نورانی کلمات میں سے ہے کہ مجھے جو چیز بہت پسند ہے وہ موسم سرما کی توانی راتیں ہیں پرانی راتوں میں جگنا اور موسم گرما کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آتے تو راتوں میں جگنا لمبی اللہ کے مقرب بندوں کا پسند ہے ان کو تو شب بیداری راتوں کو اللہ کی عبادت و بندگی میں جگنا یہ جو ہے اللہ کے مقرب بندوں کی اہم خصوصیات میں سے سب سویا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کے مقرب بندے اٹھے ہوئے ہیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو سے راز و نیاز کرتے ہیں دعا مناجات کرتے ہیں نواخلات پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں ذکر فکر تصویر پڑھتے ہیں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانتے ہیں نیکیوں کے توحق مانتے ہیں قرآن پاک میں اس موضوع پر متعدد آیات موجود ہے ان میں سے نمبر جو ہے اللہ اپنے مومن بندوں کے اوساف بیان فرماتے ہوئے سرح شجہ میں عائد نمبر, نمبر سورہ شجمہ آیت نمبر سولہ سرح نمبر بتیس نمبر سولہ میں فرماتے ہیں اللہ اپنے رات اپنے اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں راتی تجاو ہے جنوب ہم جی. جی. وہ اپنے بستر کو اپنے اپنی پسلیوں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں یعنی نہیں سوتے ہیں یعنی پچلیوں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں اور یتون رب اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف و تما خوف اور تما کے سورت میں یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے کار سے ڈرتے ہوئے اللہ کے رحمت کا امیدوار ہوتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں قبی مہرضا نامی الفون اور اللہ کی دیوی نعمتوں میں سے وہ خرش کرتے ہیں ہاں جی یہ جو ہے یہ بھی اللہ کے آپ دیکھو مومن اللہ اپنے مومن خاص بندوں کی صفائی بیان کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو جاتے ہیں اور راتوں کو اللہ سے راز نیاز مناجات کرتے ہیں ہاں yani, ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور خو خ رجا کے حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے عطا کا دار میں سے خرچ کر اس دوسری جگہ جو ہے مومن کی صبح پھر راتوں کو کم سونا اور سہر کے وقت استغفار خرا دیا اللہ نے یعنی جی اور شرۂ زاریات جو ہے آیت نمبر 18 اور استارہ طرح اٹھارہ میں فرماتے ہیں کانو کلی لمن جاؤ قبل اظہار ہم یو یستع ہے جی وہ رات میں کانو قلی المن اللمایا جو یعنی وہ رات میں بہت کم سوتے تھے اور وہ شہر کے وقت استغفار کرتے ہیں کرتے تھے اللہ اپنے ایک بندوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں کانوں قلیل من اللمایا جو یہ لوگ بہت کم راتوں کو آرام کرتے ہیں سوتے ہیں اشتراحات کرتے ہیں اور شہر کے وقت تاجر کے وقت جو ہے وہ بلاساروں ہم یستغفرون اور اس شاحر کے بغیر جب پوری دنیا سویا ہوا ہے غفلت میں وہ اللہ کے حضور میں دس و ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت استفار کرتے رہتے ہیں تو اس مبارک دعا میں بھی ای آیت میں بھی سورہ داریت کی ہمیں اللہ اپنے مومن بندوں کی صفت یہی بیان کرتے ہیں اولیاء اکرام اعمہ البید اور اللہ کے جو نیک صالح بندے ہیں ان سب کے یہی صفت بیان کرتے ہیں وہ راتوں کو آرام بہت تھوڑا آرام کرتے ہیں بہت تھوڑا سوتے ہیں اور سہار کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معشش طلب کرتے ہیں اور جو ہیں تیسری مور جو ہے اور محبوب کے بریا سردار دو جہان رحمت عالمین تو تمام رات جاگتے تھے ہاں جی پھر آپ کے پاؤں سوچ گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا ہے میں حبیب اس طرح ہم نے آپ کو قرآن کو آپ کے لئے بوجھ بنا کر باعث زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ تھوڑا سا آرام بھی کریں تو سورہ مزمل میں آپ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے راتوں کو تھوڑا آرام کرنے کا حکم دیا کہ کچھ ایسا جاگیں آدھی رات یا اس سے تھوڑا زیادہ اس سے تھوڑا کم وہ سال کے موسم کے لحاظ سے اور اپنے احوال کے لحاظ سے اب تمام رات نہ جاگیں تھوڑا سا آپ آرام بھی کریں عبد الغازن کرمی اللہ کے پیارے نبی جس کے ہم مومتی ہی ہیں وہ تو پوری رات جاگتے تھے اللہ نے ان کو منع کیا تھوڑا سا آرام بھی کریں ہیں اور <سؤال> تھوڑا عبادت بھی کریں چنانچ سرائے مزمل میں یا مزمل <سؤال> ہو قمل لیلا کملی والے ہاں جی کمبل کمبل اڑے ہوئے ہنسی میرے محبوب قمل اللیلہ رات کو تھوڑا جاگو رات کو جاگو الا خلیل مغرب تھوڑا آرام کرو وہ نش رات کے نشوں پہ سجاگو امین قسم ہو قالیلہ یا اسے تھوڑا سا کم کرو اور تھوڑا آرام کرو اوزیت علیہ ہاں جی یا تھوڑا سا نصب پہ اضافہ کرو غورت قرآن ترتیلہ اور قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھو تو اس میں بھی اللہ کے پیارے نبی کو چونکہ آپ پوری رات جاگتے تھے تو اللہ نے آپ کو تھوڑا سا آرام کا بھی حکم دیا ہاں جی یہ چادر پڑھنے والے یعنی کملی والے رات کو اٹھا کرو مگر تھوڑا آرام بھی کرو یعنی آدھی رات جاگو یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یعنی آدھی رات سے بھی کچھ کم جاگو ہاں جی یا کچھ بڑھا دو آدھی رات سے ہاں جی کچھ زیادہ جاگو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو لیکن کہ آنکھ کو چونکہ آپ پوری رات جاگتے تھے ہمیشہ اور پھر دن بھر بھی آپ کو کہیں آرام کا موقع نہیں ملتے تھے کیونکہ تبلیغ بھی مصروف رہتے تھے امت کی ہدایت میں مصروف لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں اس وجہ سے آپ کے صحت بگڑنے لگا ہاں جی بیمار ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا میرا بھی تھوڑا سا آرام بھی کروں یہ جسم کا حق ہے ہاں جی اس کے مطلب نے بھی تم تھری رات جاؤ ہاں جی سو کے ہی گزار دیں کچھ نہ کچھ تو اللہ کو یاد کریں حضان میں اور چوتھی موت اس کے بعد پھر اسی سورہ مضمل میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ اور آپ کے ساتھی یعنی اصحاب راتوں کو کتنا جاگتے تھے وہ بھی بیان فرمانے ان رب علم بے شک آپ کا رب جانتا ہے ان نگ تفہوم بے شک آپ قیام کرتا ہے من سلوس ال رات کے ایک تہائی سے تھوڑا کم بنسو آدھی رات و سلوس و یا ایک تہائی رات ہیں آپ جاگتے ہیں وہ طائف تو من اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اصاب میں سے بھی ایک گروہ جاگتے ہیں تو یہ مبارک آیت کی تجمہ پھر دوبارہ کروں اللہ حرمت یقیناً آپ کا پروردگار جانتا ہے ہیں۔ جی کہ بے شک آپ اٹھتے ہیں دو تہائی رات کے قریب یا آدھی رات اور تہائی رات کو اور کچھ ہوا افراد جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی جاگتے ہیں یعنی اس میں اصحاب نبی میں سے بھی کچھ لوگ جیسے سلمان ہیں فرغر ہے ایسے عبال بلال ہے آبی تو ظاہر لوگ تھے آپ کے ساتھ اللہ عشق میں غرق لوگ تھے ان کا آپ نے تربیت کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ راتوں کو جانتے تھے تو اذن گرامین آیت مجیزہ سے واضح ہوا یہ راتوں کو جاگنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معاشر علیہ السلام نیس اولیاء کرام اجمۂ البت علیہ السلام اور جملہ مومنین کے زندگی کی اہم خصوصیات میں سے ہیں راتوں کی تاریخی میں جب پوری دنیا سو جاتے ہیں تو اللہ کے یہ مقرب بندے گرم بستروں سے الگ ہو کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور جو کچھ پاتے ہیں راتوں کو جاگ کر ہی یہ مقرب بندے حاصل کرتے ہیں ہاں جی علامہ اقبال کے بارے میں علامہ خود فرماتے ہیں جب وہ لندن میں گئے تھے وہاں بہت سردی تھا وہ بولتے ہیں زمستانی ہوا میں گچ تھی سمشیر کی تیزی نہ چھوتے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سہر خیزی ہاں جی وہاں کی بہت سا سردی تھا پھر بھی میں نے لندن میں بھی یہاں قبرستان ہے وہاں بھی میں نے اللہ کی سہار خیزی تاجد کی نماز سہارتی اور اٹھنے کو میں نے نہیں چھوڑا تو اسی طرح ہی دیکھو علامہ اقبال دنیا میں ایک نام پیدا کیا ہاں جی اسلام کا وہ ہے ایک حقیقی اسلام کا جو ہے ماہی کرنے والا دنیا کے اسلام کا صحیح چہرہ بیان کرنے والا شعر و شاعری ادب کے ذریعے سے آپ کو وہ کمال جو ہے اللہ نے اسے نہیں دیا تو اس کے اندر کچھ تھا تو اللہ نے یہ توفیق دی دیا آگے اسی دعا کے اخنی حضور و شلوات آیا کہ اللہ رات کے دن کے جانا اور رات کے آنے کے ساتھ ساتھ تیرے نمازوں کے حضور کا وقت ہے تو یقیناً جو ہے رات کو بہت سے ہماری دا کتابوں میں دعا نمازیں ہیں ہاں جی تیرے نمازوں کے حضوری کا وقت آ چکا تو یقینی بات ہے رات وہ نمازیں ہماری بہت ہے نماز ماری اس کی سنتیں اور دیگر تمام نواخلات جو ماری وہ عشاء کے درمیان میں پڑھتے ہیں ہاں جی جیسے نماز غفیلہ ہے نماز حید رسول حد ہے نماز اوابین ہیں نماز رضوان ہیں ہاں یہ سارے جو ہمارے دعوت میں آئی ہوئے نمازیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ جتنے نوافر پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں پھر نماز شاہ و سنت پھر تحجت اور وطر کی گیارہ رکعت تاجر کے ہاں آ رگت وطر کے تین رگت تو یہ سارے اس کے بعد جو ہے نماز قیام الاجد سے پہلے اور پھر تحجت کے بعد تاہیے تحجر یہ دو دو رکعتیں خود تحجت کی گیارہ اس کے علاوہ جو آپ رات کو جتنی نوافت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جتنی ذکر دعا مناجات خصوصاً انصار کے وقت کر سکتے ہیں حقیقت میں اللہ اللہ کی جو ہے پرسکون رکھے سے ہاں جی میں اللہ کی پرسکون طریقے سے عبادت کرنے کا وقت ہاں جی وقت ہی رات ہے عبادت کرنے کا حبت کرنے کا وقت ہی جو ہے رات ہے اس میں کوئی شک ہوا کے گنجائش نہیں اس لیے اس مبارک دعا کو ہاں جی رات کو جگنے کی توفیق یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی مانتے ہیں رات کو جگنے کی توفیق نماز پڑھنے کی توفیق گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ سے قبولیت ہے توبہ کی درخواست کی دعا کر رہے ہیں اس مبارک دعا میں جو ہم نے ابھی بڑا مغرب ہونے سے پہلے پہلے سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں یہ دعا کرنے کو کہا ہاں جی تو حقیقت میں یہ دعا جو ہے دیکھا جائے تو اسی بندے سے ہوگی جسے راتوں کے عبادت و بندگی اور راز نیات کی عادت و تمنا ہے اور اس دعا کے ہنج ذریعے وہ اللہ سے مزید توحیق مانتے ہیں کہ رات صرف سو کر غفلت میں نہ جی؟ گزار دے بلکہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دے رضان گرمی جو خاص کے دور جو ہے عجیب سے دور ہوا ہے انتہائی بد باقی کا دور ہوا ہے ہاں جی کہ رات جو ہے راتوں کو جاگتے ہیں آج کل جو ہے نیٹ پہ ہاں جی انٹرنیٹ پہ واٹس اپ پہ اور دوسری جو ہے فیس بک پہ ان تمام چیزوں پہ جو ہے کوئی ٹی وی پہ رات بھر رات کے پتی نہیں کب تک جاگتے رہتے ہیں کوئی اپنی دنیا کے فضول دوستوں سے گفتگو میں رات بھر اسی میں گزار دیتے ہیں پھر نماز کے ٹیم ہو گیا تو سو جاتے ہیں ہاں جی تو یہ کتنا ہم جو قیمتی وقت کو گزار ظاہر کر رہے ہیں ذہن میں تو رات کو ہاں جی مغرب و شاہ کی نمازیں کوشش کریں وقت پر پڑھیں اس جو سنتیں مغرب کی چار سنتیں ہیں اے شاہ کی جو دو سنت ہے وطر ہے وطر کے بارے میں خاص طور پر ہاں جی احادیث میں آیا جو شاہ تحج نہ پڑھ سکے تو کم از رات کو سونے سے پہلے وہ وہ تیر تین رکت ضرور پڑھ کے سوئے تاکہ گھر ہیں حدیث میں جو شاذی تیر کی نماز پابندی سے پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد گزاروں میں رات کو جگنے والوں کے فرش میں اس کا نام لکھ دیتا ہے ہاں اس کا نام لکھ دیتا ہے اس کے ہمارے دعوت میں رات کو سونے سے پہلے دو رکعت جو ہے نماز سلاۃ النوم بھی ہے اس کے اندر جو دعائیں پڑی جاتی ہے بل والہ شریف ہاں پہلی رقم میں پندرہ دوسرے میں دس پلس آیا من رسول پہلی رقم میں الحم کے بعد دوسرے میں ہاں جی آئے سرِکاہ کے آیت ہیں وہ بہت ہی بامانہ قرمانہ نماز ہے یہ نمازیں بھی تو عظیم کرام میں ہمیں کچھ نہ کچھ جب ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں قیمت کے حساب کتاب سزا جزاب پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات کا حصہ خصوص تاجد کا جو ٹیم ہے صبح کی نماز کے قریب کا جو ٹیم ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے ہاں جی امبیائی الٰی بلا استشنا جو ہے راتوں کو جاگتے ہیں امیہ الویز تمام رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں تھوڑا آرام کرتے ہیں ہاں جی ابلیائی الہی آپ اور میرے سلسلے زاپ کی بہت سے پیران ترکت کی آپ زندگی دیکھیں تو وہ راتوں کو جگنا ان کا ہمیشہ کا مشغلہ تھا عادت تھی ان کی وہ راتوں کو جاگتے تھے اگر ہم تمام رات جا سکیں تو بارہ بجے رات بارہ بجے ہو جانے کی صورت میں کم از کم تحجت کے قل واللہ نعتے نہ پڑھ کے بھی تحجر پڑھ کے سونے کی عادت کریں حضان گرامین خوش نہ خوش تو اللہ کو یاد کر کے سونے کی عادت کریں خوش نہ کچھ تو جو ہے اللہ سے اگر ہمارے ہاں امام مسک عظم علیہ السلام فرماتے ہیں من لیہ سمن مل سبک الومن انعام الخیر استزاد اللہ و انامل شر عنصط اللہ و تعالی میں فرماتے ہیں وہ ہمارے دوست داروں میں ہی نہیں ہیں جو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کرے اپنے عمل کا حساب کتاب نہ کرے سب نصاب کریں ہر صورت میں اور دیکھیں اگر نیک عمل کیا ہے جن کو کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے مزید تو مانگیں مانگے اور اگر جن کو کوئی گناہ سازت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رات کو ہی اسی رات کو ہی معافی مانگتے ہوئے توبہ کر کے سو جائیں تاکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کل صبح ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں ہمارے اِمٰ علیہ السلام کی یہ رہنما ہیں حضین کرامی تو میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہانجے ہمیشہ رات کے جو ہے جگنے کے اللہ کے کچھ نہ کچھ عبادت بندگی کے توفیع طا فلما امین رب اللہ